قول ابراہیم یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی جال ہادل اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے بنیہ ان بدل اسنا مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ فرما اندل النا من الناس اور منسردار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا فمن تبھی پس جو کوئی میری فرمبرداری برداری کرے فن نہ منی پس بے شک وہ مجھ ہی سے ہے ومن آسوانی اور جو میری نافرمانی کرے ف ان نہ غفور الرحیم پس بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے اس نافرمان فرمان کا کرم کر دے اور اسے توبہ کی توفیق دے دے ربنا بنا اے ہمارے رب انسکن تو منزو میں نے اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا زرعن ایک ایسی وادی میں جو بنجر ہے ریگستان ہے جس پہ کھیتی نہیں اگتی اند بے تکل محرم تیرے مکرم اور معظم گھر خانے کعبہ کے نزدیک یہ اس وقت آپ نے دعا کی کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ جا رہے تھے اور بی بی ہاجرہ نے آواز دی اور کہا ریگستان میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی خجوریں دے کر آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا آپ ہم سے ناراض ہیں آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو کہا صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑنے آئے ہیں یا یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے کہا میرے رب نے حکم دیا ہے بی بی حاجرہ پر قربان جائیے آپ نے کہا کہ اگر ہمارے رب کا حکم ہے تو ہمیں کوئی فکر کی حاجت نہیں وہ رب ہماری مدد فرمائے گا اس موقع پر آپ جب اپنے شیر خار دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ریگستان میں چھوڑ کر آپ جا رہے تھے تو اس موقع پر آپ نے یہ دعا کی اے پروردگار تیرے بھروسے پر اور تیرے حکم پر ایک ویران سرزمین پر میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور میری زوجہ بی بی ہاجرہ کو چھوڑ دیا ہے یہ کیوں چھوڑا تھا یہاں پر آبادی ہوگی اور یہ شہر آباد ہو جائے گا طوفان نوح کے بعد مکہ مکرمہ آباد مکمل نہ ہو سکا اور اس وقت تک یہاں پر آبادی نہ تھی نیک صالحین لوگ آتے اور خانہ کعبہ کی جو جگہ تھی اب وہاں عمارت نہ تھی کیونکہ طوفان نو میں وہ عمارت اٹھا لی گئی تھی تو ایک ٹیلا تھا تو نیک سالے لوگ اس کے گرد وہ طواف کرتے لیکن یہاں کوئی آبادی نہ تھی ربنا اے ہمارے رب یہ یوقی مسلا یہاں اس لیے آباد کیا تاکہ لوگ نماز کا رکھیں یہ گھر آباد ہو یہ شہر آباد ہو لوگ تیری عبادت کریں فج الفی دتم من سی تہوی الہ بس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دعا کی اور آپ کی دعا کیسی مقبول ہوئی کہ اہل مکہ مکئی مکرمہ کی سرزمین اتنی پیاری سرزمین ہے کہ جتنی دفعہ حاضری نصیب ہو شوق اور لگن کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتا ہے اللہ اس مبارک سرزمین کی مکئی مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بار بار با ادب حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما ور زخ ہم اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما آج کل تو خیر ٹرانسپورٹ کی سہولتیں ہیں دنیا نے بڑی ترقی کر لی آج بھی مکہ مکرمہ میں زراعت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام علاقوں میں ہوتی ہے لیکن آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جی ہوائی جہاز ہیں بڑا ٹرانسپورٹ ہے اس لیے ہر قسم کے پھل اور سبزیاں وہاں پر موجود ہیں لیکن اس زمانے میں جبکہ سفر کی سہولتیں نہ تھیں پوری دنیا میں اگر کہت بھی ہو تو اللہ تبارہ کا تعالی اہل مکہ پر فضل و انعام نازل فرماتا اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی اس آیت میں کفار مکہ کو سمجھایا گیا کہ اب تم سیون ایئر سے سات سال سے جو کہت سالی میں مبتلا ہو تو سوچو یہ تو وہ سرزمین ہے کہ ساری دنیا میں اگر کہت ہوتا تب بھی سرزمین پر کہت نہ ہوتا تو اب یہ تمہیں جو تکلیف دی گئی ہے یہ عبرت کے لیے ہے کہ تم توبہ کر لو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس سرزمین پر کہت سالی کی کیفیت پیدا کی گئی ہیں تو ان سات سالوں کے علاوہ کبھی بھی مکہ مکرمہ میں پھلوں اور سبزیوں کی کمی نہ رہی تو کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہ کی بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دعا کرانے کے لیے بھی حضور کے پاس آئے کفار مکہ اور کہنے لگے آپ نے دعا کر کے ہماری بارشیں بند کی ہیں آپ کو قرابت داری اور رشتے داری کا واسطہ آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرمائے حضور رحمت اللہ عالمین ہے آپ نے ان کی حالتیں دیکھیں تو آپ نے دعا کر دی دعا کرتے ہی کہت سالی دور ہو گئی اب کتنی واضح دلیل تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن پھر بھی یہ کفار ایمان نہ لائے لال یشکر تاکہ وہ شکر کریں رب بنا اے ہمارے رب ان کا تالم ماں نفی و پروردگار تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں سب کو تو جانتا ہے وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمد لله الذي اللہ, اللہ کا شکر ہے اسی کے لیے حمد ہے۔ واهب الی على الکباری اسماعیل و اسحاق جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عطا فرمائے آپ کی عمر نبے سال سے اوپر تھی تو آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے اور پھر اس کے چودہ سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے گئے ان نوبی لسمی اور دعا میرا رب ضرور دعاؤں کو خوب سننے والا ہے رب جالنی اے میرے رب تو مجھے قائم و دائم رکھ مقیم والی نماز قائم کرنے والا بنا صرف غور تو کریں اس تھوڑے سے قرآن کے حصے میں تین مرتبہ نماز کا ذکر ہے اور نماز کس قدر اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ نماز کی پابندی کی دعا کر رہے ہیں اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا من ضبریتی اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز کو قائم رکھیں ربنا اے ہمارے رب بہت قبل تو میری دعاؤں کو قبول فرما ربنا بن فر لی ہے میری مغفرت فرما وہ تو بخشے بخشائے ہیں یعنی ان سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو معصوم ہے ہماری تعلیم کے لیے ہمیں یہ سکھایا کہ اس طرح دعا, دعا مانگی جائے رب نغفر لی اے پروردگار مجھے بخش دے والی والدیا اور میرے والدین کو بخش دے والینا اور مومنو کو بخش دے یوم یقوم الحساب اس دن بخشش فرما جس دن حساب قائم ہوگا اس رکو میں دو باتیں بہت توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اللہ کے حکم کے لیے اپنی زوجہ کو اور اپنے صاحب زادے کو قربان کیا کہ ویران رگستان میں چھوڑ دینا یہ بظاہر تو کسی کو ہلاک کرنا ہو تو ویران میں ریگستان میں ڈال دیا جائے لیکن اللہ کے حکم پر آپ سب کچھ کرنے کو تیار تھے اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ کا انداز آپ کا طریقہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زوجہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہو ہماری اولاد ہو کہ ہمارے بھائی بہن ہو ہمارا کوئی بھی رشتے دار ہو اللہ کے حکم کو سب سے بڑی فوقیت ہونی چاہیے اور ان کی خاطر ہم دین سے دور نہ رہیں ان کی خاطر ہماری نمازیں قضا نہ ہوں ان کی خاطر ہماری جماعت نہ چھوٹے ان کی خاطر ہم حرام نہ کمائیں اور دوسری بات بتائیے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو یہ وقت کون سا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی آپ کی عمر سو سال سے اوپر تھی اور قرآن مجید فقان حمید یہ بیان کر چکا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی کفر ہے مشرک کے لیے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیا ہے کفر ہے ابراہیم علیہ السلام وسلام کہ اگر والد مشرک ہوتے کافر ہوتے تو کیا آپ یہ دعا کرتے جب کہ قرآن مجید فقان حمید بیان کرتا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ کا چچا آذر یہ اب مشرک ہے تو آپ نے اس سے اعلان بیزاری فرما دیا اور پھر آپ نے کبھی بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی تو اب سو سال کی عمر کے بعد اس موقع پر آپ یہ دعا کر رہے ہیں ولی والدیا میرے والدین ماں باپ کی مغفرت فرما تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک و کافر نہیں تھے بلکہ آپ کے والد تاریخ جو ہیں وہ مومن تھے آذر آپ کا والد نہیں بلکہ چچا ہے اور لفظ ابن قرآن پاک میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلط و سلام کی نیکی آپ کی پرہیزگاری اور دین کے خاطر جو آپ نے قربانی دیں اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے پرہیزگار بنائے اور قرآن کی دعوت عام کرنے کے لیے ہمیں بھی رب العالمین کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے